دنیا اجاڑ آیا آخرت سوار کیا ایدو مطلب دنیا اپنی شادی رکھو آخرت سمر جائے گی جی. <تصفيق> <تصفيق> کیوں سجنا میرے نبی کیوں کوٹھیاں بنگلے پاسے نہیں آئے کیونکہ جیڑی قوم کوٹھیاں بنگلے بنگلیاں چکر چ پی جی اون نا دلوں میں دین دا درد نہیں رہتا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 एक बत्ती भी अपनी बुझा के थोड़े ने शौर रखते पढ़े लिखे हैं बेशूर ने बग्याल ने यह इंसान ने, ए ने। आटारे आटारे। और वेखो लाहती फौज तानती हकूमत गरीब का मीटर चैक कौन है जड़े गिंदर चान देंगे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 جمہوریت میں اسمبلی ہوتی ہے جمہوریت دیتا جمہوریت نہیں ہوں جمہوریت اسمبلی آئین ہوتا ہے۔ آئین آئن بنا اسمبلی دین ہے خدا آئین ہے, کفر دین ہے اسلام ہوں سجنا در ویک گل لمی ہو گئی میں وال آ والا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 نبی سڈے کے سامنے دوجے نبی نہیں مل سکتا دتی بیٹھا کچھ بولو تو مڑ ملا دے کقریر ایک جگہ سے میں نے کہا چی صاحب لنگر کا وقت ہو گیا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 کیوں جن نے برائی دا حق سمجھے مسلمان ہی نہیں جہا قرآن کوئی ود حق سمجھے برائی کا جو فرمائی نہیں. اور دوسری گل سو اگر چکلے والے بلان چکلے والے کسی کاری نوں, کسے مولوی ن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 مسلمان ہونا ثابت کرو ساڈا کلنڈر اقبال فرماؤں <صفح> باطل پاتل پسند ہے لا شریک ہے <صفح> باتل تری پسند ہے حق لا شریک ہے شرکت میاں نہ حقو پاتل نہ کر قبول تک توجہ ہے میں آج گیا فیروز سنگ مار روڈ پہ کچھ کتاب لین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 عالمی ملاٹ کانفرنس آخراہ پچھ رہا لال سی کا پوترا وہ فل جفراہ تحت تو جا مام کا کیک کٹنا ہے پہڑی آیات تحت نزدیک آشے کچھ آشا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 یہ دسو اگریز کھلو کے متردا کرتے کپڑے پے پاون بھی سی تو کہ کپڑے پہ جے جتو ہے سیبے صاف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 کر رہے <سؤال> سے دے پہلو نارا نارا اعلان والے نبی پاکیب کے دشمن اور تعلیم تو کفر اس کے موٹے دو, کفرے. موٹے دو کفر, سارے کپران دے سردار ہر برائی اتو جنم لگے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 حق بولن تو بعد نہیں آتی مینو پتر بدوا میں دو تی مہربانی یہ بدوا ہے میں کسمیا پانا کسی نے اس زندگی دی دعا دین یہ بدوا یہ کوئی جیون بجان اے کوئی جیون جان ہے جیت نہیں قرآن دی عزت نہیں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 چکلیاں تو بد تر اخبار ہی اخبار جنہ واسطے موٹیاں سرخیاں لگا آن تعلیمی مقرر آتے لکھا گڑا ہے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 اربی سورا اردو بھی مفتی آحم yeah. احمد یار صاحب بھی نہیں سمجھی مسلمان کیا تیرا دل گواہی داچ گا ڈرامے فلم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 لے تُو حضرت چھوٹا ہی نہیں میرے نبی سرکار سرکار تک تُو پہنچے ہی نہیں آوڑا جہا منہ مخا گیا تک من پتہ لگ جائے بغیرت بندے بیٹھا کوئی <تصفح> میرے نبی سرور نے فرمایا <تصفح> مذہب لوگ جہنم دے کتے نے مسلسل مسل یخمل مسل اللہ یا دلہ مولا اے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 اللہ بارے کافر بنے حضرت دعا خراب لگ لگے اللہ تعالی فرمایا کتے ورگا ویلی نا کی آخا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 دل ٹرتاف حق بیان کیا جائے تک چڑتا ہی چڑتا ہی تو دوستو جس طرح بھائی شرافت صاحب فرما رہے سن بھائی مولوی حضرات خوشخبری سنا سوکھ ہے پلا تسان جنتی آم والے تسان جنتی اثر جنتی سٹیج والے جنتی حضرات جنتی ای کوئی مولوی خوشخبری جنت دی سنا کی اجازت نہیں دیتی گئی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 سانو حق بیان فرما نصیب فرما یہ ہو جائے میں کہنا حضور گلام چاند پیدا ہو جانے پوری دنیا کی کایا پوری اس وقت پورے پاکستان کے اندر کی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 جو میرے جو میرے فکیر آلمدین انہیں گل زبان میرے فکیر میرا ہے میرا ڈٹ کے بولو سبحان اللہ اللہ, اللہ رب ربزت نے سنماشاء ماشاءاللہ سبحان اللہ زندگی کے اندر پھر موقع دیتا ہے اس گانے تیسری چوتھی محفلے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 دو, دو, دو, دو چیزاں اللہ تالا نے فرمایا مانوا لے مجھے دو چیز بڑیاں پسند آئی نامدار اے میرے رسول میرے حبیب تیری امت کے اندر دو چیز بڑیاں پسند آئی نے نامدار سل اللہ علیہ وسلم سرکار اچھا نے ارد مالک اگے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 جنم دیا چور بنے در در دے لگیا دیڑیاں چھوٹے موٹے مکان کیوں نہیں